من العظيم آج کے درس کا آغاز الحمدللہ ہم صورت الماہدہ کی آپ نمبر انہتر سے کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان بلین آمن و ہادی اون من سوارا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یا جو لوگ یہودی ہیں یا جو لوگ سابی ہیں یا جو لوگ نصارہ ہیں من آمن باللہ ہی بل یوم آخر ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وہ امل اور نیک عمل کرے فلاح خوف علی ہم ولاحم یا تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا اصل بات جو سمجھانا مقصد ہے وہ یہ کہ صرف زبانی دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ دل میں ایمان اور پھر اس کے بعد عمل سالے نہ ہو اسی طریقے سے کسی گروہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان اور عمل سالے نہ ہو آپ حضرات بار بار سن چکے کہ یہود و نصارہ اس گومانڈ میں مبتلا رہے کہ ہم اللہ کے چہیتے اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے ہیں لہذا ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہم جنت میں ضرور جائیں گے بلکہ دعوی یہ کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا جناچ اللہ نے فرمایا وکارت یہود و نسارہ نہ ہم اللہی بحبا آپ سن چکے اسی پارے کے اندر چھٹے پارے کے اندر یہودی بھی کہتے ہیں اور نسارا بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یعنی اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں اسی طریقے سے پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے و کالو لن کا ندن او نسارا یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا لیکن اللہ نے دونوں کے داموں کی تردید کی پر میں نئی صرف یہودی نام ہونا اور نسرانی نام ہونا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے بلا من اسلم وجہ محسن ہاں جنت میں کون جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے جو اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم غم کر دے اور وہ مخلص بھی ہو ایمان بھی ہو اور اس کے اندر اطاعت کا جذبہ بھی ہو تو یہ ہے جنت کا حقدار تو بھائیو یہ اعت کریمہ ہمیں بھی سمجھا رہی ہے صرف مسلمان ہونے کا دعوی کرنا یہ کافی نہیں ہے اور صرف کسی گروہ کے ساتھ کسی فرقے کے ساتھ نسبت اور تعلق ہونا یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہارا زبان سے صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا دخول جنت کے لیے کافی نہیں جب تک کہ واقعی دل کے اندر ایمان نہ ہو اور عمل سالے نہ ہو ہم مسلم ہونے سے بھی آگے بڑھ گئے فلاں فرقے کے ساتھ میرا چونکہ تعلق ہے لہذا میں جنتی اور دوسرے کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے لہذا وہ دوزخی چاہے اس کے اعمال اخلاق مجھ سے اچھے ہی کیوں نہ ہوں کوئی دیوبندی ہونے پر فخر کرتا ہے کوئی بریلوی ہونے پر فخر کرتا ہے کوئی نقش بندی ہونے کو جنت میں داخل ہونے کی دلیل بتاتا ہے کوئی چشتی اور سوہر ہونے کو جنت میں داخل ہونے کی صنعت مانتا ہے اور یہ باتیں ہم ہر قسم کے اسٹیج پر نعت خانوں شاعروں اور خطیبوں کی زبان سے سنتے ہیں کہ میرا چونکہ فلاں گرو سے تعلق ہے اور فلاں شیخ سے تعلق ہے لہذا میرے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے قیامت کے کن اگر مجھے فرشتوں نے جنت سے روکنے کی کوشش کی تو میں ان کو بتا دوں گا میرا تو فلاں فرقے سے تعلق ہے اور فلاں بزرگ سے تعلق ہے یعنی ایمان نہیں بتاؤں گا عمل سالے نہیں بلکہ یہ تعلق بتاؤں گا ساتھ رسید لیتا جاؤں گا کہ میرا فلاں بزرگ کے ساتھ اور فلاں شیخ کے ساتھ اور فلاں سلسلے کے ساتھ اور فلاں فرقے کے ساتھ تعلق ہے تو یہ قرآن صرف یہود و نصارہ کی مذمت نہیں کرتا یہ ان مسلمانوں کو بھی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے جو صرف نسبت پر گمانڈ کرتے ہیں حقیقت کچھ بھی نہیں نہ ایمان نہ عمل صالے نہ اخلاق ہسنا تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے آپ اندازہ کیجیے سب کو ذکر کر دیا جو ایمان لائے یا جو یہودی ہیں یا جو سابی ہیں یا جو نسارا ہے پھر فرمایا ان میں سے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم لحق ہوگا یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے بعض حضرات نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ نجات کے لیے ایمان بر ضروری نہیں ہے رسول پر ایمان لانا یہ ضروری نہیں بلکہ اصل ایمان اللہ پر آخرت کے دن پر اور پھر عمل صالح اس لیے کہ اس ایت کریمہ میں صرف ان تین چیزوں کا ذکر ہے من آمن باللہ بل یوم آخر فالح تو بعض حضرات نے اس آیت سے افطلال کیا گویا کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اس ات کریمہ میں رسول پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن یہ استدلال بالکل غلط ہے اس لیے کہ یہاں پر ایمان کے اجزاء کی تفصیل بتانا مقصد نہیں ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے بلکہ یہاں جو اصل مقصد ہے وہ گروہی اور فقہ وارانہ فخر و غرور کو باطل کرنا ہے کہ یہ جو گروہی اور فرقہ وارانہ فخر و غرور تمہارے اندر پایا جاتا ہے تم اسے ایمان کے لیے کافی سمجھتے ہو تو یہ غلط ہے باقی یہاں پر ایمان کے اجزاء کی تفصیل وہ نہیں بتائی جا رہی وہ اللہ پاک نے پورے قرآن کریم میں دوسری جگہ بتائی ہے کئی جگہ بتائی ہے آمن رسول کل آمن بلاہی وہ ملاکتی ہی وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی لا یہ کئی جگہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری اور فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے لہذا اس کریمہ سے اصطلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ نجات کے لیے ایمان بر یہ ضروری نہیں یہ استدلال بالکل غلط ہے پھر قرآن کریم نے صرف ان چار فرقوں کا ذکر کیا ہے اہل ایمان یہود سابی اور نصارہ ان چار فرقوں کا حالانکہ دنیا میں فرقے تو بے شمار ہیں بدھ مت والے بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں مجوس بھی ہیں اور بھی بہت سے فرقے پوری دنیا میں اگر کہا جائے کہ ہزاروں مذاہب ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن قرآن کریم نے اس مقام پر صرف چار فرقوں کا ذکر کیا اس لیے کہ قرآن سارے فرقوں کی تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا قرآن ایک اصولی بات بیان کرنا چاہتا ہے کہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو سکھ ہو ہندو ہو بدھ مست ہو یا کہ یہودی ہو مجوسی ہو آتش پرست ہو عیسائی ہو سب کے لیے اصول ایک ہی ہے نجات کے لیے اور وہ کیا اللہ پر ایمان اور امل صالح تو یہ نجات پا سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے آئیں تو ان کے لیے فرمایا کہ فلاں علیہم بلزن اور جس وقت قرآن کریم نازل ہوا تو عربوں کے اندر یہ چار گروہ جو تھے یہ زیادہ مشہور تھے اس لیے قرآن کریم نے صرف ان چار گروہوں کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے آگے فرمایا کہ پختہ عہد لیا اور ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے کن نما جا اہم رسول تہوا انفسم جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات کے خلاف حکم لے کر آیا فریقن کسدبو فریقن یکسلون ایک جماعت کو انہوں نے جٹلا دیا اور ایک جماعت کو انہوں نے قتل کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے ان اہل کتاب کی کچھ بھی دینی حیثیت نہیں اس لیے کہ یہ اہد شکل لوگ ہیں اللہ نے ان سے وعدہ لیا میری کتاب کو مضبوطی سے تھامو گے میرے نبیوں کی اتباع کرو گے انہوں نے وعدہ کر لیا لیکن جب اللہ کے نبی ایسے احکام لے کر آئے جو ان کی خواہشات سے ٹکراتے تھے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا انسان کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ایسا حکم اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اللہ کے رسول کا سامنے آئے جو خواہش سے ٹکراتا ہو جو ذاتی مفاد سے ٹکراتا ہو اور وہاں پر اپنی خواہش اور ذاتی مفاد کو پسے پشت کر دے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آگے رکھے تو یہ ہے سچا مومن حضرت منا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے فرمایا کہ دنیا میں اصل ٹکراؤ صرف دو مذاہب میں ہے پوری دنیا میں اصل ٹکراؤ صرف دو مذاہب میں ہے ایک مذہب ایک مذہب ہے خدا پرستی اور دوسرا مذہب ہے نفس پرستی یہ دو مذہب ہیں پوری دنیا میں حقیقت میں جن کے درمیان ٹکراؤ ہے خدا پرستی اور نفس پرستی خواہش پرستی اور فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیروکار جو ہیں وہ نفس پرستی کے مذہب کے ہیں بلکہ خدا پرستوں میں بھی دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے ہیں جو خدا پرستی کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں نفس پرست ہیں حقیقت میں خواہش پرست ہیں اللہ کی پرستش کرتے ہیں وہاں تک جہاں تک خواہشات کی قربانی نہ دینی پڑے مفادات قربان نہ ہوں پھر تو خدا پرستی کرتے ہیں لیکن اگر خواہشات قربان کرنی پڑے اور نفس کے تقاضوں کو دبانا پڑے تو پھر وہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو بھول جاتے ہیں تو یہ دو بڑے مذہب ہیں پوری دنیا کے اندر آج یورپ کے اندر خاص طور پر اور مغربی دنیا میں خاص طور پر جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ خواہش پرستی ہے انسان اپنی خواہشات کی پوجا کر رہا ہے نفس کہتا ہے بدکاری حلال ہو وہ کہتے ہیں حلال لباتت حلال ہو وہ کہتے ہیں حلال شراب حلال ہو وہ کہتے ہیں حلال سود حلال ہو وہ کہتے ہیں حلال ظلم اور قتل حلال ہو تو حلال یعنی نفس جو کہتے ہے اسے قانون بنا لیا جاتا ہے تو نفس پرستی خواہش پرستی اور لوگوں نے انبیاء کی جو مخالفت کی تو اس وقت جب وہ ایسے احکام لے کر آئے جو ان کی خواہشات کے برعکس تھے ان کے خلاف تھے تو بعض انبیاء کو قتل کر دیا اور بعض کو ویسے جٹلا دیا وہ حسیبو اللہ تکن فتنتن فمو و فمو اور انہیں یہ گمان ہو گیا کہ کوئی فتنہ رو نما نہیں ہوگا انہیں یہ گمان ہو گیا یہ خیال ہو گیا کہ چونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں لہذا ہم پر کوئی آفت نہیں آئے گی کتاب کو یہ گمان ہوا یہ گمان ہوا کہ چونکہ ہم اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں تو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی تو اللہ نے ان پر بابلیوں کو مسلط کر دیا انہوں نے مست اقسا کو جنا دیا ان کے اموال چھین کر لے گئے ان کی اولاد اور ان کی عورتیں سب کو گرفتار کر لیا پھر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اپنی اصلاح کی توفیق دی چنانچہ اللہ نے ان کی کھوئی ہی سلطنت ان کو واپس کر دی بیت المقدس آزاد ہو گیا اور بخت نصر کی قید میں جو لوگ تھے وہ واپس آ گئے لیکن اس کے بعد پھر وہ سم امو و سمو پھر وہ اندھے بن گئے اور پھر وہ بہرے بن گئے چنانچہ انہیں انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا ہے تکریہ علیہ اسلام کو قتل کیا ہے تو علیہ السلام اسلام کو قتل کیا ہے عیسیٰ علیہ اسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی چنانچہ دوبارہ اللہ نے ان پر فارسیوں کو مسلط کر دیا تو فرمایا کہ ان کا گمان یہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہے ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے نبی کا نام لیوا ہے کچھ بھی کرتے رہیں ہم پر مصیبت آنے والے نہیں ڈبلو چنانچہ اس خوشگمانی کی بنا پر وہ اندھے بن گئے بہرے بن گئے اللہ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا پھر توبہ کی توفیق ملی لیکن پھر اندھے بن گئے بہرے بن گئے چنانچہ دوبارہ اللہ نے ان پر ظالموں کو مسلط کر دیا میرے بھائیوں میری بہنوں آج ہم بھی خوش خوشگومانی کا شکار ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نہیں آ سکتی ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا ہم طویلیں کر لیتے ہیں جتنی بھی مصیبتیں آئیں ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم پر کوئی عذاب نہیں آیا نو علیہ السلام کی قوم کی طرح سیلاب نہیں آیا اور قوم آب کی طرح ریح سرسر نہیں آئی تیز ہوا تیز آندھی ہم پر مسلط نہیں ہوئی اور قومی سمود کی طرح کوئی زلزلہ نہیں آیا ابھی پہاڑوں نے حرکت نہیں کی اور قوم لوٹ کی طرح ہماری بستیوں کو اٹھایا نہیں گیا ہم پر کوئی عذاب نہیں آیا اس لیے کہ ہم چہیتے ہیں ہم محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں ہم بھی اس گمان میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں لیکن آج جس ذلت سے ہم دو چار ہیں کیا یہ ذلت عذاب نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے بھائی کلمہ پڑھنے والی بہنیں بہود و نصارہ کی قید میں چیخ چلا رہی ہیں ظلم و ستم سہ رہی ہیں کیا یہ عذاب نہیں ہے ہمارے حکمران ہمارے شہریوں کو بیچ بیچ کر پیسے وصول کر رہے ہیں کیا یہ عذاب نہیں ہے ہم پر ظالم مسلط ہو چکے ہیں کیا یہ عذاب نہیں ہے یہ مہنگائی یہ انتشار یہ فرقے یہ آپس کی لڑائیاں یہ روز روز کی خون ریزیاں کیا یہ عذاب نہیں ہے اور یہ عذاب دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں جب تک کہ ہم دوبارہ اللہ پاک کی طرف رجوع نہ کریں آج بھی مبارک راتوں میں سے ایک مبارک رات ہے خدا خدارہ توبہ کرنے کی کوشش کیجیے ہم پوری امت کو تو شاید امادہ نہ کر سکے توبہ کرنے پر لیکن ہم تو توبہ کر سکتے ہیں میں توبہ کر سکتا ہوں میرے گھر والے توبہ کر سکتے ہیں ہم اپنی اولاد کو اپنے متعلقین کو توبہ کی ترغیب دے سکتے ہیں توبہ کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کھوئی ہوئی عزت کو واپس کرنے کا تو فرمایا کہ انہوں نے گمان کیا کہ کوئی فتنہ نہیں آئے گا کوئی مصیبت نہیں آئے گی کوئی عذاب ہم پر نہیں آئے گا چنانچہ وہ اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی ان کی تو ان کو توبہ کی توفیق دی ان کی عزت بحال ہوئی پھر وہ اندھے بن گئے اور ان میں سے اکثر بہرے بن گئے سناتے پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا اللہ املون اور اللہ دیکھتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں نقد کفر الدین کالو ام اللہ مریم اللہ فرماتے ہیں کافر ہو گئے وہ لوگ کفر کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح مریم کا بیٹا ہی حقیقت میں اللہ ہے پہلے ذکر کیا یہود کا اور اب ذکر کیا جا رہا ہے نسارا کا نسارا کے اندر عیسائیوں کے اندر مختلف فرقے گزرے ہیں کتابوں کے اندر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں ملکیہ یاقوبیا نستوریا پھر جدید فرقے کیتھولک ہیں پروٹیسٹنٹ ہیں اس طرح کے مختلف فرقے ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو حلول کے قائل ہیں حلول کا کیا مطلب وہ کہتے ہیں اللہ حلول کر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ اکبر بڑے خوف کی بات ہے بعض مسلمان ایسے ہیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ حلول کر گیا محمد الرسول اللہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مشہور شرکیہ شعر ہے وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر وہی جو مستوی تھا قائم تھا وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یعنی معاذ اللہ جو عرش پر خدا ہے وہ بھی وہی اور یہ جو مدینے میں رسول بن کرائے یہ بھی وہی تو بعض مسلمان بھی اس حد تک چلے جاتے ہیں بظاہر اپنے خیال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں لیکن تعریف میں اتنا مبالغہ اتنا غلوب کہ حضور کو خدا کے ساتھ جا تو یہ بھی غلط تو اصل میں تو یہ عقیدہ جو تھا یہ عیسائیوں کا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان اللہ گنمرم کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے تو ایک فرقہ ان کے اندر وہ تھا جو حلول کا قائل تھا یعنی عیسا اسلام کے اندر خدا حلول کر گیا وہ پتلا تو بشر کا تھا ظاہر تو بشر کا تھا لیکن حقیقت میں اندر میں خدا تھا تو خدا کی شکل میں عیسا علی اسلام کی شکل میں حقیقت میں خود خدا آ گیا اور خود خدا ہی پھانسی پر چڑھ گیا یہ عیسائیوں کے ایک فرقے کا عقیدہ تھا اور دوسرا فرقہ وہ تھا جو تصلیف کا قائل تھا تین خداؤں کا قائل تھا ان کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے ان کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی زبان سے ماں کی گود میں جو سب سے پہلے کلمہ صادر ہوا وہ تھا انی ابد اللہ میں اللہ کا بیٹا جب ایسے مریم ان کو اٹھائے ہوئے آئیں قوم کی طرف اور چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے قوم نے لمبی لمبی زربانیں نکالی اتحان بہتان تراشی شروع کر دی مریم کہاں سے بغیر شوہر کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا اللہ نے کہا مریم خاموش آج خاموش ہو جو کچھ نہیں بولنا اشارت اللہ کے حکم سے ایسے مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا اسی سے پوچھ لو یہ کیسے پیدا ہو گیا کالو کی فنکلی من کان افل محد سبیا کہنے لگے مریم جو گود کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے چند دن کا بچہ ہم اس سے کیسے بات کرے کیسے سوال جواب کرے وہ ابھی کہہ ہی رہے تھے کہتے اس سال اسلام کہکار اٹھے اند اللہ میں اللہ کا بیٹا اللہ کا بندہ ہوں اند اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب وجا علنی نبی اللہ نے مجھے کتاب دینے کا وعدہ کیا مجھے نبوت دینے کا وعدہ کیا تو حلف عیسیٰۃ اسلام کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ ظاہر ہوا وہ تھا انی عبد اللہ اور وہ ساری زندگی اپنی امت کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور میرے بھائیوں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا اور کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جس نے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت نہ دی ہو کوئی ایسا نہیں گسرا. کوئی بلی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ اللہ سے نہ مانگو مجھ سے مانگو اللہ کے سامنے نہ جھکو میرے سامنے جھک جاؤ لوگو اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرو میرے سامنے سجدہ کرو کوئی ایسا نبی نہیں گزرا اور کوئی ایسا ولی نہیں گزرا جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ نادانی کی بنا پر کہتے ہیں اور سہمت لگاتے ہیں اللہ کے ولیوں پر اور اللہ کے نبیوں پر ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی بندگی نہ کرے اور جب تک کہ دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کی دعوت نہ دے تو فرمایا کہ یہ بد تو ایسے ہیں کہ مسیح ابن مریم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے اور خود مسیح کا کیا حال تھا مکال الله ابد اللہ ربی وربکم اور مسیح نے کہا اے اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور جو تمہارا رب ہے ان من یشرک بلّہ بے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد ہر رم الجنہ تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا مما ابا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے ممال من, من انصور اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے آج ہمارے بہت سارے بھائی ہماری بہت ساری بہنیں سادگی کی وجہ سے بلیوں کے مزاروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور ان سے امیدیں رکھتے ہیں ان کے حضور نذرانے پیش کرتے ہیں حالانکہ یہ سب چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں اور جن کے مزاروں پر جا کر جا کر یہ کچھ کرتے ہیں وہ مزار والے ساری زندگی یہی دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ سے مانگو ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کو رازق جانو خالق جانو مالک جانو عزت دل دینے والا جانو وہ ساری زندگی اسی کی دعوت دیتے رہے اور اسی دعوت کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو عزت عطا فرمائے لقد کفر الدین قالو انصلاسا یقیناً وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا تھا وہ بھی کافر جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا یعنی خدائی جو ہے یہ تین ستونوں پر کھڑی ہے جو سمجھ لیں جس کو یہ کہتے ہیں اقانی میں ثلاثہ تین اقانی اکنو میں ابل اب باپ اقنوم ثانی ابن بیٹا اور اقنوم زوجہ یعنی حیث مریم معاذ اللہ تین اقانی سے خدائی مرکب ہے باپ بیٹا بیوی یا تیسرا قول باپ بیٹا روح القدس ان تین سے خدائی مرکب ہے اللہ اکبر میرے بھائیو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دو خدا کو مانتے ہیں ایسے بھی ہیں جو تین خدا کو مانتے ہیں اور ہمارے پڑوس میں بسنے والی قوم ہندو قوم وہ تینتیس کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں وہ جو, جو گنگا کو خدا مانتے ہیں جو جمنا کو خدا مانتے ہیں جو گائے کو خدا مانتے ہیں جو بندر کو خدا مانتے ہیں جو سانپ کو خدا مانتے ہیں جو بچھو کو خدا مانتے ہیں جو لکڑی اور پتھر کی بنائی ہوئی مورتیوں کو خدا مانتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو انسانی شرمگاہ کو خدا مانتے ہیں اس کی पूजा کرتے ہیں اللہ نے کتنا کرم کیا ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں ایک خدا کو ماننے والا بنایا ہے اللہ کا بڑا کرم کہ اس نے ہمیں عقید توحید عطا فرمایا ہے یہ اللہ کے انعامات میں سے ہم پر سب سے بڑا انعام ہے اس نے ہمیں عقیدہ توحید کی عظیم ترین نعمت عطا کی ہے اور بار بار کہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں یہ نعمت اللہ نے مانگتے ہیں اور مانگنی چاہیے ہر چیز اللہ سے مانگا کریں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگے نہیں ہم تو اللہ سے سب کچھ مانگیں گے اللہ سے دولت بھی مانگیں گے اللہ سے رزق بھی مانگیں گے اللہ سے عزت بھی مانگیں گے اللہ سے صحت بھی مانگیں گے اللہ سے اولاد بھی مانگیں گے اللہ سے کامیابی بھی مانگیں گے اللہ سے برکت بھی مانگیں گے اللہ سے جنت بھی مانگیں گے دین بھی مانگیں گے دنیا بھی مانگیں گے سب کچھ اللہ سے مانگیں گے لیکن سچی بات ہے کہ عقیدہ توحید ہم نے اللہ سے مانگا نہیں ہے اللہ نے ہمیں دن مانگے عطا فرما اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی آج ہم اللہ کے حضور اللہ کے گھر میں پاک صاف ہو کر اس ایک کے سامنے جھکتے ہیں اللہ اگر ہمیں یہ نعمت نہ دیتا تو پتہ نہیں ہم کہاں کہاں جھک رہے ہوتے تو فرمائے کالو انسلاسا یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے ممامن الہم اللہ اللہ واحد حالانکہ ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ایک ہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے وہ وحدانیت کے ساتھ متصف ہے اس کے اندر انسانوں والی کوئی کمزوری نہیں ہے نہ اس کی ذات میں ترکیب ہے نہ اس کی صفات میں ترکیب ہے لئی سکم اس لی شی اس جیسا کوئی نہیں نہ اس کی اولاد نہ اس کا باپ نہ اس کا کوئی مشیر نہ وزیر نہ معاون نہ نصیر نہ بکی وہ اکیلا ہے ہر چیز میں اکیلا اس جیسا کوئی نہیں لیسا ہی سکم نہ ذات میں اس جیسا کوئی نہ صفات میں اس جیسا کوئی ویسے تو سمی ہم بھی ہیں ہم سنتے ہیں بکیر ہم بھی ہے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خبیر ہم بھی ہے خبر رکھتے ہیں علیم ہم بھی ہے جانتے ہیں لیکن جیسا وہ سمی ہے ایسا کوئی نہیں جیسا وہ بصیر ہے ویسا کوئی نہیں جیسا وہ علیم ایسا کوئی نہیں اور جیسا وہ خبیر ویسا کوئی نہیں تو اس نے اپنی صفات اپنے بندوں کو دی ہے علم بھی دیا سما بھی دیا بسر بھی دی خبر بھی دی لیکن اس جیسا کوئی نہیں ہم تو کیا اس جیسے ہوں گے اللہ کے نبی بھی اس جیسے نہیں تھے اللہ کے نبیوں کو جتنا علم اس نے دیا اتنا ہی تھا جتنا نہیں دیا اس کا ان کو بھی پتہ نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل عیلحمین نے انسانی شکل میں آ کر سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی متعین تاریخ بتائیے حضور نے فرمایا جیسے سوال کرنے والے کو علم نہیں ہے اسی طریقے سے جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو بھی علم نہیں ہے تیرا اور میرا علم اس نے برابر ہے لا علمی کا اظہار کر دیا اور میں کہ مجھے پتا نہیں ہے <laughs> تو اللہ اپنی صفات میں یکتا اپنی ذات میں یکتا اور یاد رکھے کہ انسان نے اکثر جو ٹھوکر کھائی ہے وہ صفات میں ٹھوکر کھائی ہے ذات میں نہیں یعنی ویسے تو مانتے ہیں کہ اللہ ایک لیکن صفات میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ جیسے وہ دے سکتا ہے یہ بھی دے سکتا ہے جیسے وہ لے سکتا ہے یہ بھی لے سکتا ہے یہ صفات میں ٹھوکر کھاتے ہیں بہت سارے لوگ جیسا اس کا علم ہے ویسے ہی اس کا علم ہے اس کا علم لامحدود اس کا علم بھی لامحدود تو صفات میں بہت سے لوگ آ کر ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور شرک کا ارتقاب کرتے ہیں اللہ پاک ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے میں علم ہوں اما یا اولون اور اگر باز نہ آئے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں کفرو منہ عذاب تو ان میں سے جو کافر ہیں ان کو دردناک عذاب پہنچے گا اللہ اکبر میں اللہ کی رحمت پر قربان جاؤں اللہ کے طباب ہونے پر اللہ کے غفار ہونے پر اللہ کے غفور ہونے پر اللہ کے اقوب ہونے پر قربان جاؤں ایک طرف ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جو شرک کرنے والے تھے کبھی مسیح کو کہتے یہ خدا ہے